اور یہ اللہ کا ہم پر احتیاط ہے کہ اپنا جو اس نوجوانوں کے عمل میں بائک رہنے سے اس کا عمل ہے جس کی کتابیں ارب یونیورسٹی کے نصاب تعلیم میں شامل ہے یہ دراصل کا اتنا بڑا اعزاز ہے جو پوری دنیا میں کسی عالم کو حاصل ہے اللہ پاک ان کو اسٹیٹ آف فیٹ سے رکھے اور جماعت اور ملک کا دل کی دیکھ بھال خدمت ان کو تحفیل میں فرمائے اور یہ ہمارے قابل کے نیٹا سنارے کاروبار بن کر ہم اپنے خیال کو انجام لا اله الا الله ناره تكبير ناره تكبير <تصفيق> اسلام باكستان لا اله الا الله نعم وكيف لا الا الله نعم ناره تكبير بالدعاء بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد فإلا خير الهديث كتاب الله وخير الهديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمي الغزاقاتها وكل مهدفة الجبأة وكل بلأة الظلالة وكل زلالة الثلالة أعلم بالله السبيل الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أي الذي لا عملي لا ترقوا أسلافكم في تفوتكم ملا کا گر لہر فون اجہر باب باب ارب کا آنا لسن یا علی صلاح شور گئی سدا فل ہو کی کہ آپ کی سکتی حاضری دیشن مدت کئی دفعہ آنے کا پروگرام بھی بنا اس کے بعد رب کی مصیبت نہ ہوئی نہربی ہو کا ایک مشہور شہر ہے تو تب یہ نیا ہو بمانا کہ من من نرمر کبھی نیا ہو بنا تحت کرو خاص جو انسان کے صوبے ہو لازم وغیرہ سے پوری ہو جائے بقاقات ہوائیں سب کو ترقی ہے جس طرف کا کسی اویئرس نہیں کیے ہوئے تھا بہرحال آج جلب جی آیا تو موسم انتہائی ناراض اور برہم تھا اگرچہ ہمارے حضرت کیسے لگی نویلا کا فرما رہے تھے کہ یہ موسم اس کی برہمی ہمارے لیے تو کچھ نہ کچھ تکلیف یہ ہے لیکن فصلوں کے لیے بہرحال واقعی یہ ابر ابر رحمت ہے اور میں نے سنا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ حامیوں کا گلتا ہے جو خوب آ گئی ہے تو میں نے کہا کہ اگر یہ بات عزت کے طور پر کہی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس لیے جا رہی ہے کہ اس سے آسمان کی گرہمی کا اور آسمان کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے تو یہ بات غلط ہے اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے ہم جہاں جاتے ہیں آسمان کی ابر رحمت اور باران رحمت بھی آپ خاص کیا یہ تو ایک اچھا شڈول ہے برا شڈول نہیں اور پھر اس لیے سے اور اچھا ہے کہ لوگوں کے بھابھیوں کے عشق کا بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ بارش ہو رہی ہے موسم خراب ہے لیکن اللہ رسم کی محبت اپنے پینے میں بسانے والے جم کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں رہے گی یہ اللہ رفیم کی باتوں کے سننے کے لیے نہ موسموں کی پرواہ کرتے ہیں نہ بارشوں کی پرواہ کرتے ہیں نہ سردی کی پرواہ کرتے ہے اور نہ ہی ہمارے محترم مولانا صاحب یہ فرمائے گئے تھے کہ اشتہاروں کے اخروانے کی اور ان کو روانے کی ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور میں صرف اتنی بات کہہ کر اپنی بات کو کروں گا یہ کہہ رہے تھے کہ جناب بہت یہ ہے اشتہار کھائے ہوئے ہے یہ ہے میں کہتا ہوں کہ جن کے نام اللہ نے لوگوں کے سینوں کے اندر دھڑکتے ہوئے ضرورت رقص کر دیے ہیں ان کے اشتہار اگر دیواروں سے کھاڑ دیے جائے تو نام نہیں رکھ سکتے ہیں اس سے کیا کر سکتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ عزت <تضحور> یہ ذلت یہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ سارا اختیار اور یہ ساری اجرت کائنات کے مالک اور خالق نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے مکہ مکرمہ نے جب تک دن تو آواز دھی تو لوگوں نے اسی طرح نام نکالنا چاہا کہا کہ ہم اس کما کو بجھا دیں گے ہم اس کی کو دل کر دیں گے ہم اس کی روشنی کو سمیٹ دیں گے ہم اس نور کو باہر تک نہیں پھیلنے دیں گے اور پھر آسمان والے نے کہا میری نین یہ میری اللہ <سؤال> نے میری افنحر یا بندہ ہو تمنا انگا یہ پر ہلکا فرینگ کائنات کے لوگوں اپنی ساری قلتوں کو بری نکار لاؤ کہ اللہ کا روشن کیا ہوا یہ چراغ بج جائے یاد رکھو تم تھک جاؤ گے یہ چراغ تم نے تیز اوزیوں سے بھی بج نہیں سکے گا وہ نے پھر کہا کہ اس چراب کو کمیٹنے کی بجائے دل ہی کر دو ختم کر دو اس کا نام مٹا دو اس کی آبرو مٹا دو اس کی عزت مٹا دو اس کا نام لینے والا کوئی لڑے آسمان والے نے کہا بڑا پا یہ تیرا نام زمین سے مٹانا چاہتے ہیں ہم نے تیرا نام آسمان کی بلندیوں پہ رکھ لیا ہے لوگوں کے اشتہارات میں دعوت پھیلے گی اس لیے کہ یہ دعوت آسمان کے مالک و مالک کی دعوت ہے یہ آوازہ محمد الرسین اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس دن یہ دعوت نہیں رہے گی کائنات کے رب کی قسم ہے اس دن کائنات بھی نہیں ہے یہ کائنات اس لیے باقی ہے کہ اس کائنات میں یہ دعوت باقی ہے جب یہ دعوت نہیں ہوگی کائنات بھی نہیں ہوگی اور یہ بات ہم ویسے ہی نہیں کہتے دلیل کے ساتھ یہ کی بات اور ہوتی ہے لیکن دلیل کی بات اور ہوتی ہے ہم اس لیے نہیں کہتے کہ یہ دعوت ہماری دعوت نہیں تھی یہ اس لیے نہیں کہتے کہ لوگوں کے جذبات کو ویس کیا جائے جذباتی یا خطیبانہ الفاظ میں لوگوں کے ذہنوں کو لوگوں کے دلے کو گرمایا جائے بلکہ ایمانداری سے بات کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ کبھی یہ نہیں آپ نے سنا ہوگا اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں دوسرے جو بھائی سننے کے لیے آئے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں ذرا اس بات پہ غور فرمائیں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا اس بات کو مانو اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا آج کل ابھی میں ایک کتاب کی تصویر تمیز میں رسید ہوں جیسا ایک گروہ ہے یہاں اس بر تبھی میں جس میں مختلف لوگوں کو موزوں سسٹن بنایا مختلف لوگوں پر کلوخ اندازی کی مختلف لوگوں کو پتھر پھینکے اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ مختلف لوگ جن کو انہوں نے اپنا نشانہ بنایا تھا انہوں نے مختلف جوابات دیے جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تھا ان میں ہمارا مطلب بھی تھا میں نے یہ دیکھا اور آج دنیا کے سامنے یہ بات موجود ہے جب میں بات کروں گا تو آپ سمجھیں گے میں نے پھر دیکھا کہ ہم بھی تھے کچھ ہمارے برادروں نے یوز کرتی ہے مجھے افسوس ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں میں یہ سنتا ہوں کہ وہی لوگ جن کی دعوت ہماری دعوت ہے جن کا آوازہ ہمارا آوازہ ہے جو اپنے آپ کو توحید کا پناہ توحید کا شبائی کہتے ہیں پتا نہیں انہیں پیار ہو جاتا ہے کون انہیں بردلا جاتا ہے کہ وہ بھی کبھی کبھی رسے کے عالم میں تنماری کے لیے منتخب کرتے ہیں تو ہم فقیروں کو ہی منتخب کرتے ہیں ہمیں حیران کی ہوتی ہے بہرحال میں نے دیکھا کہ ان پر بھی سنگ ہوئی ہم پر بھی سمدنی کی گئی لیکن اپنے اقابرے اور اپنے افناف کی کتابوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے بڑوں کے دفاع میں ایک لفظ نہیں کہا ایک کتاب نہیں لکھی جبکہ باقی جتنے لوگوں پہ تم توڑا گیا انہوں نے اپنی کتابوں کا تین چٹائی حصہ اپنے اکابر کی تحریروں کی توثیق تصدیق اور تصحیح پہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف کی جانے والی گفتگو سے دامن بچا کے گزر گئے لیکن جب ہماری باری آئی ہم نے اپنی اکاور کی صفائی پیش رکھی ہم نے کہا اکاوڑ اسناپ یہ سب کے مٹنے والے سب مٹ جائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں آسمان سے ان کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نازل نہیں ہوا آسمان والے نے ان کی اسمت کی کوئی گواہی نہیں دی ہم نے اگر سیما سامنا ہے جا ذاتِ اس کے لیے تانا ہے جس کے لیے فلہارے میدان تانا تھا ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا ہمارے بڑے زخمی ہوتے ہیں تو ہو جائیں ہمارے اقابر مجرو ہوتے ہیں تو ہو جائیں ہماری جانوں پہ بندی ہے تو بن جائے ہماری اولاد پکتی ہے تو پک جائے ہمارے گھر گائے جاتے ہیں تو جہ جائیں لیکن کملی والے کی عزت پہ آج نہ آنے پائے ہم نے اپنا مچھر اپنا محبتوں کا مرکز اپنی چاہتوں کا محنت اپنی عقیدتوں کا کام اپنے عظمتوں کا مل جانا اگر بنایا تو یا رب کبریا کی, کی ذات کو بنایا یا محمد الرسول اللہ کی ذات کو بنایا لا لا ہم نے کہا بات یہ ہے اگر ہمارے بڑے بات کہتے ہیں نہ مانو اگر ہمارے اسلام بات کہتے ہیں نہ مانو لیکن ہماری دشمنی میں ان کی بات سے تو انکار نہ کرو کہ جن کی بڑائی کا اگر تم اعتراف نہ کرے تو پھر مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتے ہو سوچے تو صحیح ہم نے اور یہ بات لکھنے کی ہے نوٹ کرنے کی ہے کافی تھا آج توحید کا نام لے لے کر ان لوگوں کے ساتھ شریف ہو کر تم بھی کرورے کائنات کے کمت کے ان کیوں کھائیوں پر سمجھنی کر رہے ہو جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر جنہوں نے تمہارے اکابر کے میں سوا کرنے والے کو بھی کافر کہا یہ نہیں کہا کہ تمہارے اکاگر کافر تھے بن کہا جو ان کے ککر میں شوا کرے وہ بھی کافر ہے یہ کہا اور یہ حیران جی کی بات ہے آج ویسے ہی یہ کاری سامنے آتے ہی مجھے یقین تھا ہے یہ انقلابی آج میری اس نے اپنے دباخانے کا نام بھی انقلابی رکھا ہوا ہے کبھی میں اپنے کدر پیدا کر دیے ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہم نے زندگی میں کبھی کسی کو کافی دیا کیوں ہم اس لیے کافل نہیں کہتے کہ ہمارا آقا کافروں کو مسلمان بنانے آیا تھا مسلمانوں کو کافر بنانے نہیں آیا ہم کو اس کی سنت ماننے والے ہیں ہم کسی اگر کوئی کافر بھی ہو ہم کبھی اس کو کافر نہیں کہتے یہ جانے اس کا خدا جانے ہم کو کیا پڑی ہیں لیکن ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جس نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کر لی اس کا نکابی کچھ کیا ہے جس نے ان کی کتاب ٹاپ کہتا ہوں لکھا کہ جس نے بہت زیور کو دیکھ لیا اس کا نکاح آرام گیا ہو گیا وہ بارہ اسلام کے بارے میں ان کے لیے تو تمہارے دل میں گرم جو ہے کہ ہمارے ساتھ تقریر میں برابر ہے تقریر بڑی بات ہے تقریر میں برابر ہے چاہے اسلام میں برابر ہو کے نہیں حیران جی کی بات ہے ہم میں تنگ نہیں کرتے اور ایک ماسٹر رکھا ہوا ہے علم ان کو جاننا چلے تو خدا کا خوف کرو آپس میں مل کے توحید کے ماننے والے آپس میں مل کے اس ملک میں توحید کا جھنڈا اٹھاؤ یاد رکھو قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنے پلاؤ بڑے کی مدافعت کی کہ نہیں اپنے پلاؤ بڑے کی عمارت کی توجہ پیش کی کہ نہیں اپنے پلا بڑے کی عمارت کی تفریح کی کہ نہیں تم سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ اپنے رب کی بریانی کے ڈنکے بجائے کے نہیں اپنے محمد کا سکا جما رہا ہے کہ نہیں چن لاہو الحمد للہ اور جاؤ سن لو کمالیا باد پہلے تمہیں بلاتے ہوئے دس منٹ ہو گئے اور پھر پتہ نہیں دس منٹ کمال آنا ہوگا پتا نہیں کہیں جانے کہ کوئی زندہ بھی رہے کہ نہ رہے شاید بقاید یہ تو آپ نہ آ تم کم داستان میں سوکھ سنو اور سناؤ ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کو بھی میری بات سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ یہ میرا سفر مفید اور کارگر ثابت ہو اور مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ آسمان سے اس وقت کے کیبر رحمت کا نزول ہو رہا ہے اللہ کی ہدایت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں میں اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بات نہ کہنے کی توفیق ہے جو حق بات نہ ہو اللہ میری زبان سے نہ نکلنے دے اور آپ سے بھی اگر حق کہوں تو آپ سے بھی اللہ اس کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے رہا ہے بات لوگ یہی ہے تقریریں بڑی کمیل تعریریں بھی بڑی کریم ذرا یہ سن لو کہ ارے حدیث ان کی دعوت کیا ہے یہ کہتے کیا ہے اور اس کے رسول کے نعرے بھی بڑے سنے سارا جتنا یہ کاروبار کیا جا رہا ہے اس کے رسول کرنا کے لوگوں کو کاپڑ بنایا جاتا ہے اس کے رسول کے نام لوگوں کو تا کہ جاتا ہے اس کے رسول کرنا لوگوں کے اوپر چھپے لگایا جاتا ہے اس کے رسول کے نام اور اتنا سا انصاف کر لو کہ پھر دیکھو آسک سچا کون ہے اور اردے بھر جائے کون بات میں کہتا ہوں انصاف کر لو یہ کہتے ہیں ہم آ ہیں اور ہم کہتے ہیں آسک سنی ہو لیکن وفا ہم سے سیکھو وفا کیا ہے وفا اس کا نام ہے جس کا ذکر رب کائنات نے اپنے کلام نقید نے کیا اس نے کہا میرے نبی کا وفادار وہ ہے جو میرے نبی کی آواز سے کسی کی آواز سے بلند ہونے دیتا سکتا جو محبوب کی آواز سے کسی دوسرے کی آواز سے بلند ہو جانے دے وہ آشک ہو سکتا عاشق تو <تصفح> نہیں ہے جو کہ ساری کائنات کی بات نہیں تھی میرے محبوب کی بات نہیں تھی اور یہی ایک پیمانہ لے جاؤ یہی ایک پیمانہ اور پھر آصف کون اس کو کہتے ہیں دو ہی علاقے ہوتی ہیں آصف ایک آصف اس کو کہتے ہیں جو اپنے محبوب کے دامن کو چھوڑنا دوارا مر جائے لکھ جائے لوگوں کی گالیاں سنے لوگوں کے تانے سنے لوگوں کی باتیں سنے لیکن محبوب کی چوق سے جدا ہونا جلارا کسی کے ہیں دنیا میں نہیں کروس میں ایک اور ضلع ہے جہاں کریب لیا یہاں بھی ایک آ چکا ہے کہ نہیں جنا کیا ہے کیا کہیں اس نے ایک سے جی بتایا ساری دنیا نے پتھر مارے گنا کہا گلا کہا گالیاں دی رکاوٹیں کھڑا کی اس نے کہا پھر مر جانا گوارا ہے اس کے جی میں بچانا گبارا یہ دنیا کی ہی اسی کو آ سکتا دنیا میں بھی ارقام میں بھی پھر اس پنجاب میں اور کئی لوگ مشہور ہوئے عرب میں بھی ایک مجلو لائلہ مشہور لوگ کہتے ہیں کس طرح کہانیاں لکھی گئی لوگوں نے کہا مجموع تھوڑا دماغ خراب ہو گئے اچھی اچھی لڑکیاں موجود ہیں تو اس نے کہا کہ لائلہ کو اس پانچ سے نہیں اسے جو میرے سر میں رہیں گے آسف کبھی غیر کی چوکھٹ کی طرف دیکھنا دوارا نہیں کرتا اور شادی نے بھی یہ چکا سکی کہتے ان طرح کا بزرگوں کی طرح کا آت گار ہے ایک خاتون وہاں سے گزری اس کے پیچھے چلنا شروع ہو اس نے کہا پہلا بلا گرے کو جا کیا ہے کانگا میں پھر آپ اس نے کیا اچھا تھوڑی دور چلتے چاندگی میرے پیچھے میری بہن مجھ سے بھی میرا خوبصورت آئے اس نے مجھ دیکھا اس نے منہ کیا اس نے زور سے تھپڑ مارا اس نے کہا جھوٹے اگر ہوتا تو پیچھے پلٹ کے دیکھنا آج کبھی کبھی پیچھے پرچلے اور میں اتنی سی بات تو دے سکتا ہوں کہ یہی دے معیار دیکھ لو اور پھر پرکھ لو ایک ایک کو لے کر تین ہی بات ہے دیکھو کون ہے جس نے چودہ سو برس کی لمبی مدت گزر جانے کے باوجود اپنا پیر محمد کے سواس کسی کو نہیں بنایا کون ہے اپنا ایم ان سے پوچھو بہبھی تمہارا امام کون کہتے ہیں مدینے والا ان سے پوچھو بہبھی تمہارا پیر کون کہتے ہیں مدینے والا پوچھو تمہارا آقا کون کہتے ہیں مدینے والا تمہارا مسجد کون کہتے ہیں مدینے والا تمہارا ہابی کم کہتے ہیں مدینے والا اور جنگلت میں لے جانے والا کم مدینے والا سل سے پانی वाला والا आप کچھ کو کہتے ہیں اور کچھ وہ ہے جو یہاں سے چلے تو جنگ میں اٹک گئے کچھ آگے چلے دوسرے راستے پہ پاک پٹن میں اٹک گئے کچھ اس طرف چلے تو ملتان اٹک گئے کچھ جو بارڈر کراس کیا تو ازمیر اٹک گئے کم اور آگے بڑھا تو کلیئر تک پہنچا کسی نے کہا نہیں یہ سرک ہے یہ گم رہی ہے ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے اور آگے بڑھے لیکن کوپا سے آگے نہ بڑھ سکے ہماری اتنے کافر ہیں ہم وہاں تک کیسے پہنچے ان کو بھی ساتھ لے چلو یہ بڑے امام ہیں یہ بڑے بزرگ ہیں اور ہمارے راستے میں بھی آیا آخارا بھی آیا سمرسند بھی آیا ہمارے راستے میں کوپا بھی آیا نظر بھی آیا ہمارے راستے میں ملک بھی آیا بغداد بھی آیا ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کہا آنکھیں بند کیوں کرتے ہو کہا کھلے گی تو ہم وہاں کے لال کے چہرے پہ جا کے کھلے گی مستفع! لا! مستفع! لا! اور, کسی... اور کسی کا چہرہ دیکھنا بھی ہم کو گوارا دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھا جس کے متعلق کپتان نے کہا تھا کہ وہ تنا کا نم تارا کب تو آئے گی محتمال کام تارے دن لکھاڑو گلستہ مبران ملک کام نہ کا کب گلستہ کمات چہرہ و چہرہ کہ کسم و فلک نے ایسا چہرہ نہ دیکھا وجود وجود کہ کسی ماں ایسا وجود نہ جنا میں کیا کہی کہتا ہوں کہ رب کے پاس تھا کیسا تھا رب مجھ کو ایسا بناؤ وہ کہتا چلا گیا رب بناتا چلا گیا کوئی ایسا دکھاؤ ہم نے کہا نہ دن ملک میں ہٹ کے نا پانچ سکن میں بھٹ کے یا ہندوستان کی کسی بستی میں جا کے پھیلے نہ کسی عراق کی بستی میں پھر کے اس دل میں اگر بسا ہے تو اکیلا امینا کا لال ہی بسا ہے جاؤ اور جو بچہ دفتر ہم نے کہا کہ جو اس فلم کو لگایا ہے ایک دروازے سے لگایا ہے اس کی بستی کے سوا کوئی بستی دیکھنا گوارا نہیں اس کی بات کے سوا کسی کی بات سننا گوارا نہیں اس کے چہرے کے سوا کسی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں اس کی امامت کے سوا کسی کی امامت گوانا نہیں اس کی پیڑھی کے سوا کسی کی پیڑھی گوارا نہیں اس مسجد کے سامنے کوئی مرشد دوبارہ نہیں تمہارے پیر لینے والے میرا پیر دینے والا کیسے ہم مانگے ان کو تم کہو یہاں بات تب تک نچنی جائے جب تک ڈو نہ ہم نے کہا یہاں تب تک کوئی بیٹھے نہیں جب تک اسے پہ لے نہیں تمہارے پیر میں ہمارے پیر میں کرے تمہارے آئیں بڑے ہوئے گھروں کو ادار جائے اور میرا پیر آئے تو بے بےآبوں گیا میدانوں کو سرسبت شاداب بنا جائے آرد، آرد، آرد، فرق تو یہ ہے تمہارے آئے تو کنویں کے پاپال تک خوش ہو جائیں تمہارے آئے دروازے میں گبی ہوئی نئی سجری بھینسوں کو کھیل کے لے جائیں اور میرا پیر آئے تو سوکھی ہوئی بکری کے تھنوں میں دند اتار کے چلا جائے آرد، آرد. فرق تو اتنا ہی ہے جنہوں نے لینا سیکھا ہو وہ دینا نہیں جانتے اور جس میں دینا جانا ہو وہ لینا نہیں جانتا ہے اسی لیے وہ اس کے لواسے کے پاس کوئی کھجور صدقے کی لے پہ آیا تھا اور اس بچے نے میں سیری بچپنے میں اپنے گلے میں رکھ لی تھی تو اس نے انگلی ڈال کے نکال لی دی تھی بیٹے ہم نے دینا سیکھا ہے لینا نہیں سیکھا ہے ہمارا اسے کوئی اس طرح کا دکھا دے ہم ماننے کے لیے تھی کوئی ایسا نہ کے دکھا دو ہم نام لے کریں گے پنجاب اور ہمارا اس کا ایسا ہے نہ اس کے سوا کوئی دیکھنا گوارا اور نہ اس کی بات کے سامنے کسی کی بات سننا گوارا اگر اس کا نام گستا ہے تو ہم گستا ہیں اگر اس کا نام جرم ہے تو ہم مجرم ہیں اگر اس کا نام کسور ہے تو ہم قسم غور ہیں جاؤ اپنے دینوں کی تختیوں پر لکھ لو ہم یہ کہتے ہیں کہ آمینا کے لال کی بات کے مقابلے میں کائنات کے کسی انسان کی بات کا سننا ہم گوارہ نہیں کرتے ہیں <تصفح> چاہے وہ کھانے ہو چاہے بیٹی ہو چاہے گورنر ہو چاہے ما چل ایڈمنسٹریٹر ہو چاہے جیل حق ہو چاہے کوئی جنرل ہو چاہے کرنل ہو دنیا کا کوئی شخص ہو اگر اس کی بات مدینہ والے کی بات کے مقابلے میں آئے کعبہ کے رب کی قسم ہے پھر اس بات کے سامنے گردن کو کٹایا تو جا سکتا ہے گردن کو جھکایا نہیں جا سکتا ہم نے کرے تفلیم خم کرنا سیکھا ہے تو یا رب کے قرآن پہ کرنا سیکھا ہے یا محمد کے فرمان پہ کرنا سیکھا ہے اور دنیا کا کوئی کا ہمیں اپنی بات کو ملوا نہیں سکتا ہم نے مالا جتی ہے تو اس کے نام کی ہم نے کلمہ پڑا ہے تو اور تمہیں ہیا نہیں آتی کہلاتے عاشق ہو کلمہ اس کے نام کا مالا اس کے نام کی اس کو عاشق نہیں کہتے اس کو یارے ہرجائی کہتے ہیں اس کو آصف نہیں کہتے آصف وہ ہے جس, جس کے نام کا کلمہ پڑا مالا بھی اسی کے کی جتا ہے اور ہم نے سبق تمہارا سبک ایک ہمارا ایک دوست مجھ سے ملے چھتیس ہزار ان کے نام کے لا کے چادری کشتی چور ورزی پھر آگے بار سی پھر آڑ سی پھر اور آگے کئی کچھ میں نے کہا یہ سارا تیرا نام کا ہی حصہ میں بھولا بند کر نہیں یہ میرے بزرگوں کے ناموں کے حصے ہی میں نے کہا اتنے بزرگوں کے نام میرا کر سجرے میں ڈیڑھ سو بزرگ ہے میں نے کہا اچھا ملکر مکیر نے جب پوچھا قبر میں جا کے من نبیوں کا تیرا تین کون ہے تو ڈیڑھ سو میں سے کس کا نام لے گا ریگا کیا اور تم کیا ہم نے کہا ہم نے ایک نام کے سوا کوئی نام پکایا ہی نہیں کہ کہیں سبق بھول نہ جائے ادھر منکر نصیر کی زبان سے جتنے ادھر ہم کہیں کہ مستفا اور اس کے نام کے سوا کوئی نام ہم کو آتا ہی اتنا نام پکایا ہے اتنا پکایا ہے یہ ہوں نہ دوں خود نہ ہو رہا صحیح جو امام تم کو تو بھول جائے گا پتہ نہیں کس کے نام سے پکارا جا رہا ہے ہم کو نہ بھولے گا کہ ہم نے نام پکارا ہوئے تم جب کہو گے کہا جائے گا ہو عیشا کے ماننے والو اور عیشا کو مسجد ماننے والے ہو عیسا کھڑا ہے سات کر جائیں گے اور اوشا کے ماننے والے ہوا کھڑا ہے دوسا کے ماننے والے بھاگ کے جائیں گے پھر کہا جائے گا آمینا کے لال کو ماننے والوں جنہوں نے آمینا کے لال ہی کا نام جانا بھاگتے ہوئے جائیں گے اور بات سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے منصد کا نام کو آئے نہیں ہے تو کبھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کا ابھی نام ہی لیا ہے جو پیر صاحب جنہوں نے کہا تھا میں نے صرف اپنی آنکھوں میں ریسا کانوں سیکھنا جبان اور مریض بھی جبان کمیون پردہ آدت پڑی گئی ہے پردے دیکھا مریض کی بیوی نے پردہ کی ہوا کسانی میں شکلے ہمارے سامنے پردہ حضرت موافق کر دیں نئی نئی آئی ہے جاؤ ہم جا رہے ہیں حضرت گھوم جائیں ابھی پردہ اتارتا ہوں کہا وقت وقت نہیں جانتا آج ہمارے سامنے چہرہ سفارش کا ہے جنگ میں ہم کس طرح پہچانے کے لیے پہنچانے کے لیے یہ جس طرح ٹکٹ کیپر ہے گیٹ کیپر لگا ہوا یہ کہتے ہیں اور یہ تیرا پی اور یہ بہرا پی کہ درمیان میں کیا در کمی ہوئی سدیقا ایک کائنات کافی ہوئی پردے کے پیچھے کائنات کا امام جلوا فرما عورت آئی پردے کے پیچھے سے سوال کیا جواب دیا پردہ درمیان میں کنا ہوا لیکن سدی کہتی ہے کہ باوجود پردہ کے چنے رونے کے میرے آقا نے اپنی گردن کو جکا رکھا اپنی نظروں کو گرا رکھا تھا پردہ بھی پڑا ہوا ہے نظریں گھر بھی گروی آنکھیں پھر بھی گری ہوئی اس عورت نے مطلب اس سے چادر جو سنگان میں تنی ہوئی تھی ایک بھائی اپنے ہاتھ کی انگلیاں آگے بھائی میرے آقا نے اس کی بڑھتی ہوئی انگلوں کو دیکھا اپنی گری ہوئی آنکھوں کو بند کروا لیا فرمایا دیوی اپنے ہاتھ کی انگلیاں کو پیچھے ہٹا محمد کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کی انگلیاں دیکھنا بھی دوبارہ نہیں کرتا تیرا تیر کہے سے کہ بھی نکاب تھا اور میرا پیر کہے کہ ہاتھوں کی وہ انگلیاں جن سے پردہ نہیں ہے میں ان کو بھی دیکھنا دوبارہ نہیں کرتا فرق؟ تیرے اس کو مانا تجھ کو یہ مبارک ہو میں نے اس کو مانا مجھ کو یہ مبارک ہو لڑائی کی بات کیا ہے کس بات کا لڑائی کی یار لوگ کہتے ہیں کہ اٹل وہ ہوتا ہے جو محبت کے لیے بھی چنتا ہے تو دیکھ بھال کے چنتا ہے تم نے چنا بھی تو کن سن کو سنا ہر اکثر ان کو سنا نہ جانے یہ ان کا کوئی جسم کا حصہ موجود بھی نہیں کریں اور ہم نے ان کو سنا کہ جب تک کھا جبرین لسک چاروں کے نیچے پر دکھاتا تھا اور جب گیا تو آسمان والے کے فرمان پہ کہا کہ اللہ نے زمین پہ میرے جسم کو چونا حرام کر دیا ہے تم نے ان کا مانا ہم نے ان کا مانا اور ہم نے کہا سن لو اہم وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو ساری خدائی ایک پانی کا علاقے تک سارے امام ایک طرف سارے بزرگ ایک طرف سارے تیر ایک طرف سارے مسائل ایک طرف سارے پتی ایک طرف سارے مہوکے ایک طرف اور تنہا مدینے کا وانی ایک طرف کاری کائنات کی بات کو رد کر دیا جائے گا محمد کی بات پہ آنکھ نہیں جلا کے دیکھا ہیں ان کی بات مانی ہے تو ہم اپنے بڑوں کی کیوں نہ بات مانیں اے نے تو پوپیاں پہنی ہوئی ہیں ہمارے بڑوں نے کورے دار پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں یہ تو سیدھا ساری پوپیاں پہن کے آ گئے ہیں ہمارے بڑے جب جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے سارا روزہ مبارک ساتھ جا رہا ہے پورا خبا پورا صبح ہم اپنے بڑوں کی کیوں نہ بات مانی یہ تو ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں ہمارے بڑوں میں ترڑے دار پکڑیاں پہنی ہوئی ہیں یہ تو سیدھا ساری ٹوٹیاں پہن کے آ گئے ہیں ہمارے بڑے جب جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے سارا روزہ مبارک ساتھ جا رہا ہے پورا صبح پورا زبہ اور ان کی بات کیوں مانے ان کے ہوٹوں پہ پٹریاں جمی ہوئی ہیں اور ہمارے بزرگوں کے ہوٹ دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نئی نویلی دلہن جو ہے وہ میک اپ کر کے آئی ہے ان کی بات نہیں اس کو تو نہیں ہم یہ بات کہ نہیں کہ رب کی قسم ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا اور جو اہل ابھی یہ کہ سن لو اس کی دعوت این ابھی دعوت نہیں این ربیس کبھی یہ نہیں کہتے ہمارے بڑوں کی مانو اہل ریس کہتے ہیں اس بڑے کی مانو جس کی بڑائی کی گواہی اور اس معنی نے دی کہ ماں یو تکو انا و اپنی مرضی سے نہیں دولتا. بولتا بولتا تب ہے جب میں بولنے کا حکم دے گا اسی لیے تو کسی نے حضرت عبداللہ کو کہا تھا ہر وقت لکھتے جاتے ہو وہ کہتے ہیں مستے جاتے ہو کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں کبھی غم میں ہوتے ہیں کبھی مسرت میں کبھی رنگے ہوتے ہیں کبھی علم میں کبھی میں ہوتے ہیں کبھی تکلیف میں تم ہر بات کا سنتے لکھتے تھے دیکھتے لیا تو قلم رکھ دیا کام کنارے کر دیا اچھا بھائی نہیں لکھتا کائنات کا امام آیا کونین کا شہنشاہ آیا فکلین کا سانسدار آیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایات کیوں نہیں لکھتے آ لکھ رہا تھا ساتھیوں نے کہا نئے کون کا آلود ہوتا ہے کبھی خوشی کا کبھی گن کا کبھی ہن کا کبھی حل کا اس لیے رکھ دی ہے قلم میرے آقا نے کہا اس وقت خدا گنا خدا کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا محمد کسی وقت بھی رب کی مرضی کے بغیر زبان سے لفظ لک آداب لکھو میری زبان سے کئے حق کے کوئی بات ادا ان کی بات نہو ہمارا حصوہ یہ ہے سب نیس لوگ ان کی نیکی اپنی جگہ سب بزرگ لوگ ان کی بزرگی اپنی جگہ سب پارسالو ان کی پارسائی اپنی جگہ لیکن اگر بات کسی کی بلا چی نو چاہ مانی جائے گی تو اکیلے محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ سمجھتی مان جائے دوسرا کوئی ہو بڑے سے بڑا ہو اس کی بات کے بغیر زمین پہ تسلیم کیا جا سکتا کیا <مید> <مید> ہے محبت ہے محبت اور تسیم کی کیا بات ہے صحابی ہو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا اگر مقام ہے تو صحابی ہو. امام ابو حلیب اور رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت علی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ادبی کے ساتھ گفت کروں گی نازو ابے الفاظ کہے آپ کی پہچانی کے سیکن پڑے گی آپ نے دماغ سنا تم میرے معاوضہ کا نام میرے سامنے گفت کرے اب اس نے سوچا کہ امام ناراض ہوئے گاڑی جی آپ کا مقام کھو جائے فرمایا میرا مقام نبی کے شرابی کے مقابلے پرمایا معاوضہ جس گھوڑے پہ سوار ہو اس کھوڑوں کے سموں سے اڑنے والے ریت کے ذرے مجھ سے زیادہ بہتر ہے میری یہ امام کہتا ہے صحابی اور صحابہ کا بھی کل امام وہ صحابی صحابہ میں سبھی سب سے بلندر بڑکر بہتر وہ صحابی جنہوں نے بہتر نہیں پائی اور ان صحابی بلند بلندر وہ صحابی جو قزبہ بدر میں سیکھ ہوئی اور ان کا بھی بلند وہ صحابی جن کو دنیا میں چلتے پھرتے ہوئے آکائے کائنات میں نام لے کے جنت کے بچارے اور ان کا بھی بلند بلندر وہ صحابی جو سرورے کائنات کے بعد ذمہ دار اللہ کے رسول کی حکومت کے حکمران کی اور ان میں سے بھی سب کے افضل دو دو صحابی جن کے متعلق رحمت کائنات نے کہا نیل زیران کی دنیا وہ وزیرا نے پما عملہ وزیرا یا پھر دنیا کا ابو بکر الو میرے دو وزیر آسمانوں میں دو وزیروں میں دنیا میں جو میرے وزیر اللہ نے بنائے ہیں ان میں سے ایک ابو بکر ہے دوسرا امرہ وہ عمر, عمر. رضی اللہ کالام عنہ اپنے دور خلافت میں ایک اور آرڈینیشن ناراض اور آج ہم پہ ناراض ہوتے ہیں حکمران کی بات کے مقابلے میں کوئی بات نہ کرو فی کی بات یہ کہ یہ بڑی نکو چیز ہے سن لو اللہ رسول کے مقابلے میں نہ ایم آر ڈی کے لیڈروں کی بات مانیں گے نہ حکمرانوں کی بات مانیں گے ہم ایل بھی تھے نہ زیادہ حق رسول سمجھتے ہیں نہ آل ڈی کو خدا کا بھیجا ہوا پر اشتادہ ہوا نبی سمجھتے ہیں جو بھی کہے گا اگر یہ خواتین فیشن نے ان کے حقوق بڑے خطرے میں پڑ گئے ان کو بڑی تکلیف ہو گئی ہے کیونکہ قرآن نے ان کی شہادت کو آدھا کرا دیا کہا ہے جلوس نکالا ہمارے حقوق میں بدقسمتی سے پرچوں ہائی کورٹ میں چلا گیا یہاں چار چار خواتین مجھ کو دیکھتے انہوں نے کہا یہ فنس کیا ہے اس کو پکڑو کیا نبی یہ آپ ہمارے خلاف کہتے ہیں کہ شہادت دو عورتوں کی ایک مرد کے برابر ہے میں نے کہا دیدی مجھے موبائل کرو میں نے تو کچھ نہیں کہا اب انہوں نے سمجھا یہ مولوی گرپ گیا اب زیادہ ہم گرپتے ہیں عورتوں کے عورتوں سے بندہ کیا کہ مردوں سے بات کرو میں نے کہا دیدی میں نے تو کچھ نہیں کہا آپ سے کہہ لو آپ مولوی بنتے ہیں آپ کہتے ہیں ہماری شاید آدھی ہے اور میں نے کہا دیدی مجھے مواف کرو میں نے کیا کہا آپ سے اسی مرتبہ جب کہا میں نے کہا میں نے نہیں کہا آسمان کے خالق و مالک نے قرآن میں کہا ہے جی کہ آپ کو قرآن بہت آتا ہے کہا اس میں کہ بیچ سے ہے مجھے بہت آتا ہے تو پھر میں کیا کروں آپ بھی اپنے ماں باپ کو کیا کی پڑھا دی تھی اب میں نہیں پڑھایا تو محب سے لا کے میرے مجھ سے کی لڑتی ہوں پھر ہے مجھے تو بہت آتا ہی ہے میں تو نو سال کی عمر کا بچہ تھا تو اللہ نے مجھے قرآن ہی فکر ہوا کیا اس میں میرے پاس لڑائی کی کیا ضرورت ہے ہم کو قرآن نہیں آتا میں کہا ابھی آپ کہہ رہی تھی آپ کو بہتر تحریک کر رہے ہیں عورتوں کی عقل بھی میرا اس طرح کی ہوتی ہے نا وہ ہم نے ایک بچنے میں ایک مولوا صاحب کا بات سنا تھا کیا انہیں ایک عورت نرکی تھی اپنے خامد سے اس نے کہا کسی مولنا ٹیمر صاحب جا کے تجربہ کار آدمی سے اگر یہ مصیبت میرے گلے پر نہیں ہے اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کروں اس نے کہا چھٹارے کا طریقہ محمد کا حصہ کروں بیوی کی عادت کیا ہے اس نے کہا آدت یہ ہے جو بات میں کرتا ہوں وہ کرتی ہے اس نے کہ اچھا تو اس کو کیا میں تیرے پیٹ کے تم کو نہیں دیکھوں گا کہے جی میں تو ضرور جاؤں گا تمہیں جی کرنا رات سے نہیں جائے راتی میں <laughs> <laughs> تم کہنا پہلے بہ جاؤں گا وہ کہے گی پہلے بہ جی ٹریول جائے تم وہ کہے گی کستی پر تم کہنا کشتی پہ جائیں گے وہ کہتے کہے جی نہیں پہلے زمانے میں بیل کی دم پکڑ کے جیر پار کہا تم نہیں کشتی وہ بیل کی دم جب درمیان میں پہنچے بیل کی دم پکڑ سے پکڑنا تو وہ خود جب میری طرف ٹوٹ جائے گی یہ ہوا اس نے جب درمیان زور سے پسند نہیں پکڑ دی اب غلط ہو گئی اب بندہ میرے جیسا کوئی بڑا ماد پیتا کا رکھا اب وہ جب وہ ختم ہو گئی اب وہ ڈھونڈنے ڈھونڈنے لگا بجائے دس پانی کے اوپر کے پانی کی طرف ڈھولنے لگا کوئی موری تیل مارج جیسا سمجھدار آدمی مرد کرے گا اور بندہ کیا ڈھونڈ رہا ہے میری بیوی اس کا نارا ہی ہوتا ہے تو تو لوگ نیچے پانی کی طرف سے زندہ تھی تو ہمیشہ الٹا ہی کام کرتی تھی میں نے کہا کوئی پتہ نہیں مرنے کے بعد اوپر کی طرف ہی چلی گئی کسی اور سے اللہ ان کو سمجھے بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں اور جو اللہ رسول کے ماننے والی ہوتی ہیں وہ تو بہت سمجھا رسول لیکن جو میری تہذیب کی ناری نہیں ان کی عمل اُن کی اب نئی رسول کر دیا ان کو میں نے قرآن کی آیت سنائی اب یہ نہیں کہتی کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے یا تو امید ہمیں جائیے قرآن دیا میں نے کہا بلدی خدا تمہیں ہدایات دے ٹائم دیاؤل آپ کے اور میں نے کہا دیاؤل آپ کا کون ایسا کہتا ہے بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس ملک میں سے مردوں کے حقوق محفوظ نہیں تمہیں عورتوں سے حقوق میں سے آ ہمارے تو اپنے حقوق خطرے میں چلے ہوئے ہیں اور یہ سارے چورا کے ممبر ہمارے حقوق دیکھ بات کے ہم کو پروخت کر کے چلے گئے ان کی اپنے حقوق کی کر ہے تو اپنے حقوق روکا ہوا آ رہا ہوں یہ بات کا سیدھی شادی کہ ہم نہ تو حکومت کی بات اب حکومت نے جو میں لے گیا ہے اور حکومت کا بھی پتا نہیں چلتا انہوں نے بھی آدھا بٹیر آدھا قیصا رکھا ہوا کہتے ہیں عورتوں کی گواہی یادی کہ اسلام میں آدھی ہے اور جناب حضرت صاحب عورتوں کی گواہی یادی اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے ندی کے فرمان میں آیا ہے کہ یہ عورتوں کو جو تم نے مردوں کے اندر نیزے سے سیلانہ بٹھایا ہوا ہے یہ کون سے قرآن میں آیا ہے ہمیں نہیں سمجھا اور ہم پر اسکول میں تو ناراض ہیں میں ان شاء اللہ کبھی بھی جا کے عورت کا پورا روکنا عورت کو پورا رکن بنایا ہوا عورت کو پورا رکن بنایا ہوئے یہی تو نے بڑی اچھی بات سنی خود مولوں سے ملانے کے لیے ان کی دعا یاد ہی رکن پورا یعنی یہ تو ہمارے لیے ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں حکمران صاحب کہتے ہیں ان کا بھی کہتے ہیں حضور ہماری جان چھوڑو اور یہ مولوی جنہیں تمہارے حق میں پتلے دیے ہیں ان کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ ہماری جان چھ ہمارا تو عقیدہ ہے وہ صرف یہ ہے حکمران چپی بات کہیں گے حکمران صوبی بات کہیں وصوبی ہم نے کلما نہ حکمران کا پڑا نام واڈی کا اور اس ملک میں خلا بات آئی ہے تو کہہ دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم ضرور ہیں جب تک ہماری زبان میں قبت گویائی باقی ہے حکمران بات غلط کریں گے ان کو بھی توکیں گے دوسرے تو محمد کے خلاف کریں گے ان کو بھی توکیں گے ہمارے جیتے دی اللہ کے فضل سے اس ملک میں کتاب و سنت کے علاوہ کوئی بات چل سکتی ان شاء اللہ انشاء اللہ ہم نے چلوں نبی کا پڑ یہ بات ہمارے نبی نے کہی وہ سچی جو بات ہمارے خدا نے کہی وہ سچی تو کیا یہ رہا تھا اتنا بڑا انسان اپنے دورے خلافت میں ایک آرڈیننس جاری کرتا ہے کہا آج کے بعد کوئی سک حج عمرے کا ایران کسان بنا جس نے بھی حج کرنا ہو حج علیحدہ کرے عمرہ علیحدہ کرے مقصود یہ تھا کہ کرنا سارا سال آباد ہے آج کا موقع ہے لوگ ندی میں سے نکلے نکلنے والوں میں فاروق کا اپنا بیٹا عبداللہ دلہ نہیں رضی اللہ ہو یہ ہے مسئلہ کیا تحریریک طرف نہیں دیکھتے کہنے والا کون ہے دیکھتے یہ ہیں جو بہت کہیں جا رہی ہے اللہ رسول کے مطابق ہے کہ نہیں ہے اور لوگوں اس ریواج کی طرف ہم بلاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث آئے قرآن کی عادت آئے تو جو مولانا حکیم صاحب سے پوچھو مولانا اسلائی صاحب سے پوچھو یہ قرآن کی حاص ہمارے مذہب کے مطابق ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں پوچھیں ہوتا کیا میں نے اپنے خود اپنی مسجد میں آپ ایک دفعہ میں بہت سی محنت کبھی کوئی تلافی بات نہیں تھی لیکن کبھی کبھی مثال میں آ جائے رمضان مبارک نے تلاوی کے بعد میں خود خلاصہ بیان کرتا ہوں جو قرآن پر گناز کا تسکرہ میں نے اس تسکرے میں کہا کہ کائنات میں ایک حدیث ایسی ہے جس کو دس ان صحابہ روایت کیا ہے جن کو اللہ نے جنگل کی نسا دی ہے ایک ہی حدیث ایک ہی حدیث جس کو اشیا نے روایت کیا دس ان صاحب شری مکاس نے ابن امہاس نے ان سب نے ایسی روایت ہے جس کو سب نے روایت کیا ہے اور وہ حدیث رفائی ادین کی کہ نبی علیہ Allah... السلام جب رقی جاتے تب بھی رفائی بیان کرتے جب رکی سے سر اٹھاتے تب بھی رفائی بیان کیا کرتے میں مسئلہ بیان کیا کہ یہ اصلہ مب... یاد بھی سے Allah... आ... رہے آي... بھی میں آپ کو نہیں یاد رہے گا یہ نے میں نے کہا کہ نبی سے بخت ان صحابہ نے یہ روایت بیان کی ہے جن کو جنت کی رکھا اب ظاہرہ جو مومن اس بات کو سنے گا اس کا دل تک جائے گا ایک آدمی بازار سے گزر رہا تھا اس کو خود سنایا بعد میں کہا کہ میں نے یہ بات سنی فوراً میرا نیا گرف دیا میں نے کہا دس صاحبہ نے کی بات گرم کی ہے ان صاحب نے جن بولیاں کچھ میں نام لے کے منظر کر دیے پھر ہم نے زندگی بازا بھائی جانے کی بازا یہ سامان ہے دوسرے دوستوں کو کیا کہ موری صاحب ابھی ابھی میں نے یہ اس نے مجھے مول چاہوں گا کہ دیوک دیو آئیے ابھی دیو تمہارے مدد کے مطابق نہیں تھی معاملے ہم نے ریز ہمارے مدد پہ ہائے ہائے آج بھی لکھا تھا کسی طور پر لٹایا اس نے خود کہا میں نے زندگی میں کسی یار ریس کی کبھی تقریر نہیں لکھی کتنی نفرت تھی مجھے صرف ایک چلتے چلتے کلمہ پڑا قانون تو مولوی اگر اصل میں دیتا کو ایک جا دیتا اس نے کہا جب اس نے لیا تھا کہیں میں مہینے پہلٹا اور میں نے کہا آج کے بعد اگر میں نے زندہ رہنا ہے تو مسئلے کا ادیس قبول کر کے اس نے کہا کہ اب یہ یہی بات ہو کہ مولوی صاحب ان کو کہتے ہیں یہ ادیس ہمارے مذہب کے مطابق نہیں کہنا ہے تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا مذہب اس ابھی کے مطابق نہیں کہنا یہ لیکن بارے نے کہا تو آپ بدلتے نہیں قرآن کو بدل لیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا سبھی قرآن کو کہتے ہیں تبدیل ہو جائے ہمارے مذہب کے مطابق ہو جائے نبی کی ادیش ہمارے مدد کے مطابق ہو جائے یہ بھی کہتے ہمارا مذہب نبی کے مطابق ہو جائے ان کا مدر تو یہ لبا جاؤ اور کرالیہ کے لوگوں یہ میرا چیلنج ہے اور اگر کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرے میں اللہ کی قسم ہے کل یہاں آنے کے لیے تیار ہوں دوبارہ جاؤ ان کو کہو کہ حدیث مسلک کا ایک مسئلہ نکالو جو محمد کے فرمان کے خلاف ہو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو ایک مسئلہ نکالو کابے کے رب کی قسم ہے نکال کے تم دکھاؤ سورج نکلنے سے پہلے ہم اس کو چھوڑ نکلیں گے تیار ایک مسئلہ دکھا اور اگر نہ دکھا سکو تو پھر اپنے مسلوں کو لاؤ رب کے قرآن کے مطابق کر لو نبی کے فرمان کے مطابق کر لو آ پھر لے آؤ اپنے مسلوں کو اب اس لیے بنو ہمارے دوست بزرگ ہیں دوست بھی ہیں بزرگ بھی لاہور سے ماؤں گا نیا بھی انہوں نے بیان دیا امتحاد کہہ لو ہائے اور خدا کی قسم ہے حق سمجھنے والے کے لیے چھوٹی سی بات کافی نہ میں سمجھ رہا ہوں ساری کائنات کی دلیلیں اس کو بھی جائیں حق سمجھ سکتا نہیں میں آپ کو میں بات بتائیں میرا کام کر سکوں یہاں میری مسئلے کے مبلغ ایک دلیل کافی حق سمجھنے کے لیے کہ ہمارا مذہب کن کا اور ان کا مذہب کن کا فروغ مولانا نیازی کا بیان ساڑھے ساتھ میرا نام لے کر جواب دیا ہے کہیں گے امتزاج کر لو سارے مسلک متحد ہو جائے اچھی بات ہے کہاں کس طرح متحد ہو جائے تین آدمیوں کے نام لیے کہا شاہ عبد العزیز کا مسلک کیا عبد الحق کا مسلک شاہ ولی اللہ کا مسلک ان تینوں کے مسلک کے مطابق سارے اپنے مسلک کرنے اور ٹھیک ہو جائے آپ اپنے اتحاد کر لیں اور سمجھنا میری بات کو اور جو میرے دوسرے دوست آئے ہوئے ہیں وہ غور سے کریں کہاں اتحاد کر لو کیسے امتحاد کریں کیا عبد الحق حد مسئلے شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ ان کی جو ان کا موقع ہو جو ان کا مسلک ہو جو ان کی کتابیں ہو جو ان کی عمارتیں ہو اس کے مطابق سارے اپنے اپنے مسئلے کو ڈالیں یہ انہوں نے کہا میرے ساتھ بے انتہا محبت پیار ہے ان کا میں نے جواب دیا اتحاد بڑی مبارک تھی ہے لیکن یہ مسلک شاہ ولی اللہ کا نہیں ہے یہ دین شاہ الحق کا نہیں ہے ہم نے کلبہ شاہ عبد العزیز کا نہیں پڑا آ اگر مسلک اسلام ہے تو اس کی بات کو مان جو اسلامی لے کے آیا تھا <سؤال> <سؤال> اس کی بات مانو جو لے کے آیا تھا اس کی بات مانو اور یہاں سے پتا چل گیا کہ تم ان کا مسلک مانتے ہو ہم ان کا مسلک مانتے ہیں تمہاری دعوت اور کہتے کیا ہے ہی؟ کہتے ہیں یہ نو چاہتا ہے کہتے کیا ہے تو پٹرو نہیں بنے تھے اور میں پوچھتا ہوں اور جو محمد کا مسلک مانے وہ پرانا ہے جو شاپ العزیز کا مسلک مانے وہ پرانا ہے پہلے کون ہوا ہے شاعد العزیز پہلے ہوا ہے کہ محمد اللہ پہلے ہوا ہے اور کوئی کی کی جناب ہم کو روڈ رولر پھیر دیں گے ہم نے کہا روڈ رولر پھیر دو سڑک بن سکتی ہے انسان نہیں بن سکتا انسان روڈ رولروں سے نہیں بنتے انسان کو شبنوں سے بنتے ہیں دولوں کی پتلیوں سے بنتے ہیں <سؤال> تم نے انسان سے کیا سمجھوں گا انتہا ہرسو ماپر کا تو فیصلہ ہو گیا پھر مولانا نے میرا جواب دیا میں نے بھی محبت کو پیار کے ساتھ نہ سے کھلے دل سے کہتا ہوں کہ میں, میں ان کا کرم کرتا ہوں مرد ہوں ان کی مہربانی سے انہوں نے بھی پیار کے है جواب دیا لیکن پھر فلک نے دیکھا کہ کس کے ساتھ ہے حقیقت کس کے ساتھ ہے انہوں نے اعتراض لیکن جواب یہ ہے اور کاب کے حم کی قسم ہے جس میں وہ جواب پڑا ہے اس کے کھڑا ہو جائے اگر غیر کہوں جواب میں جو بندی بھائیوں کا تو ذکر کیا ہے یعنی حدیث کا جواب دینے کی ہمت ہو نہیں پھر مولانا رشیدہ مرزل کی بات لے آئے پھر مولانا کام نوشی کی بات لے آئے اور ہم نے کہا جاؤ ہمارے ساتھ اتحاد کرنا ہے تو محمد الرفی اللہ کی لاؤ بات تو یہ ہے اور قرآن نے تری کا جی میں عبد الستار میاضی کا نام میں اسی کرا جی نام ہے کس کا عطی اللہ عطیل رسول کو تو صحیح ہم جو خط لکھتے ہیں اس پہ مہر کہاں سے لکھواتے ہیں تم جو خط لکھتے ہو اس سے محر کشتی اور ہمارے خط سے محر کشتی تمہارے خط پہ مہر اپنی لگی ہوئی کہ اگر پکڑے جاؤ تو جین سازی میں گرفتار ہو جاؤ اور ہمارے خط پہ مہر مدینے والے کے لیے اللہ معاطی الر اگر اللہ اللہ جب آئے گا پھر کیا کریں فرمائیں تنازع تم کی ان تنازع تم تم شاید پوچھو مالنا سے میرے بزرگ تھے ان سے پوچھو کون سے قرآن میں آیا ہے اختلاف حل کے لیے شاہ عبد کے پاس جاؤ نبی کے کس فرمان میں آیا ہے اختلاف کے حل کے لیے عبدالحق محدث حضف علی کے پاس جاؤ اور جو خود غلطی کرتا ہو وہ لوگوں کی غلطیوں کو دور کر سکتا اور غلطیوں کو دور وہی کرے جو غلطی نہ کر سکتا ہو اور جس کو غلطی کرنے نہ دی جا سکتی ہو اور غلطی نہیں کرتا تو لا یگی والا یت تھا اور غلطی سے پاک بنایا گیا تو ماں یت کو آرس والا غلطی نہیں کرتا تو فرق سے مصطفی کو غلطی کرنے دی جاتی دو ہی ان رہتا کی سے بھی ہوا ہے ہمارا قصور تو نہیں ہے ہمیں کس سے کہانیاں نہیں آتی ہم قرآن پر, پر, پر ہمارا جرم یہ ہے بجر میں اس کے پی قسم نظر آئی انسام کیا کچھ آئی اس جرم میں ہم کو مارتے ہو کہ ہم رسول کے سوا کسی کا نام لینا گبارہ نہیں کرتے جاؤ تم کو مارنا مبارک ہو ہم کو پسنا مبارک ہو تم اشتہار پھاؤ تم ہم کو گالیاں دو تم ہم کو برا بڑا کہو تم ہم پہ تان توڑو تم ہم پہ جھوٹے الزام لگاؤ ہم اپنے آقا کی سنت کے مطابق اپنی جھوڑی پھیلا کے یہی کہیں گے اللہ عمی فن لالم اللہ ہم ان کی بربادی کی دعا نہیں کرتے اللہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہم تو اس سے انتظار کرتے اللہ حق کے لیے ان کے سینوں کو فراغ کرتے ہیں ہم دنوں کی طرف نہیں بلاتے ہم بڑوں کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے ہم, بلاتے ہم بلاتے ہیں تو یا کم کی طرف بلاتے ہیں یا کمریا کے بھیجے ہوئے مستفا کی طرف بلاتے ہیں تم بلاؤ تم بلاؤ ہم نے تو سبق پڑا اب عبداللہ عمر سے تو یہی پڑا اس کے بابا نے حکم دیا کوئی حج عمرہ اکٹھا نہ کرے حج کا موقع آیا گورن ہدایتوں میں پہنچا اس نے چادر اٹھائی کپڑے اتارے دو نبل ادا کیے چادریں پہنی لوگوں کی طرف رخ کیا بلند آواز سے کہا لبائی کا اللہ حمد حجم اللہ فاروق کا اپنا بیٹا علی المیند کا اپنا پلزم اللہ تیری بارگاہ میں اگر حج کی نیت سے ایران باندھتا ہے تو حج عمرے کا اکٹھا ایران باندھتا ہے کہنے والوں نے کہا ابو کا یمنا کامنا سے بتا تیرا باپ تھے。اس حبیث سے دوست کی مخالت نے کیا کہا کائنسلی نز تلا محمد محمدلا بھی جا میرے باپ کو کہہ لو تیری باپ نہیں مانتا کیونکہ شہید میرے باپ پہ نازل نہیں ہوئی محمد عربی پہ نازل ہوئی ہے نبی کی بات چھوڑ کے اپنے بابا کی بات مان لوں اس کی بات مان لوں گا تو پھر نبی کے خدا سے جو ہے کہوں کائنات کے امام نے حوصے پوسے پہ بیٹھ کے کہہ گیا چوکم سکم لمن پر چلا اللہ ان کو میری نظروں سے ہٹا دے جنہوں نے اپنے گھر میں دین کی فیکٹریاں لگائی ہوئی تھیں میں ان کو اور دین دے کے آیا یہ اپنی طرف سے دین پر ہیں میں اپنے لفظ جواب کروں گا تم بڑے دلگے کے مالک ہو تم جواب دے سکتے ہو میں تو آقا کی اسی ہوئی آنکھ کو بھی دیکھنا دوارہ نہیں کر سکتا تم بڑے دورت مند ہو تم آقا سے یہ بھی سن لو گے لیکن میں تو کہتا ہوں کہ میں جاؤں میں کر رہو تو آکا کہے یہ وہی ہے کہ جس کے لیے ساری کائنات سے اس کے چکر نہیں لیکن میرے فرمان کو چھوڑنا میں بولا اور پھر پھر خدا بھی کہے گا یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے اس نے مارے کھائیں اس نے بڑا برا کہا اس کو گالیاں دی گئی لیکن نوانو نے محمد چھوڑ نہ دوبارہ کیا نہ میرے قرآن سے ہٹنا گوارا کیا لوگوں ہماری دعوت کا خلاصہ یہی ہے ایل حدیث کی پکار یہی ہے ایل حدیث کا آوازہ یہی ہے آ ایک اللہ کا قراری دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان خل اللہ علیہ وسلم اور ان شاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ قیامت کا دن جس کے دارے ہاتھ میں قرآن ہوگا بارے ہاتھ میں نبی کا فرمان ہوگا انشاء اللہ و رب کی بارگاہ میں رسوا نہیں کرو یہی ہماری دعوت یہی ہمارا آوازہ یہی ہماری پکار اللہ کے ہے اللہ کائنات کے